بسم صحمن الرحمن الرحیم اللہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا خارن گرامی مکتبہ حضرت موجود تمام خاران گرامی اور بار پھر سلام عرص کرتے ہیں ہمارا آج کا سلسلہ درس ہے بابو زکان درس نمبر سولہ اور پیش نمبر ایک سو دس سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کل کو یہ چیز بتا دیا کہ خمشی کی مصارف کیا کیا ہیں چھ لوگ ہیں ہاں چھ مشرف ہیں وہ بتایا کون کون نہیں ہے کس کو دینا ہے ایک اللہ کا حصہ تھا ایک رسول کا حصہ تھا ایک رسول کے خلافت داروں کا رشتے داروں کا حصہ تھا اور ایک جو ہے یتیموں کا ایک مشینوں کا ایک مسافروں کا ان کا مشرح حولوں کو بتا دیا ابھی فرماتے ہیں میدان جنگ سے یہ جسے جو غنی مت تو غنی کون سے مال کو غنی مت ہیں یہ فرماتے ہیں وہ اماں غنائم و دار الحرف بہرحت دار گھر کے معنی میں ہر اپ کے معنی میں دار حر سمت یعنی میدانی جنگ میدانی جنگ سے جو غنی مت ہیں ہے اماں بہرحر غنائم و دار میدانی جنگ سے جو غنی مت ہیں ہے وہ تو وہ کون سے مال ہے ہاں جی اس کو جس کو غنی مت کہا جاتا ہے ہیں فامان وہ مال ہے نو ہی جس کو چھین لیا گیا ہو بنل کا کافروں سے میدان جنگ میں کافروں سے آپ کا جنگ ہوا تو آپ نے ان سے وہ مال چھین لیا میدان جنگ میں اس کو غنی بولیں گے کہ میدان جنگ میں شرط ہے ایسے جو پرامن ماحول میں آپ کسی کافر کے مال نہیں چھین سکتے ہیں ان سے ہمارا جنگ ہو برسر پیکار ہو تو میدان جنگ میں پھر ہم آپ ان سے چھین سکتے ہیں اول بغات یا باقی لوگ جوں باغی کون ہیں یہ مسلمانوں میں سے لیکن وقت کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے علیہ السلام کے مقابلے میں جن لوگوں نے جنگ کیا وہ باغی ہیں ہاں معاویہ گروہ وغیرہ یا مکھا وارث وغیرہ ہے ہاں جی یا والے جن کو باغی کہا جاتا ہے جو وقت کے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے یا اسلامی دولت حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے ان کو جو ہے اور ان کو باغی کہا جاتا ہے تو یا وہ مال جو بغات باغیوں سے لیا ہے المحاروین وہ باغلوں جو جنگ کرتے ہیں واقف امام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ما اہل الاسلام یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو ان سے جو مال ملا ہے وہ غنیمت میں ہے تو کافروں سے ہم آباد جو مل گیا آپ آئے گیا من القفرہ کافروں سے ہاں مل ولم کرتے میدان جنگ میں آپ کو جو مال مل گیا اور من بیوتیم یا ان کے گھروں سے جب جنگ چھیل رہا ہے تو آپ ان کے یقینی باتیں گھروں پر بھی حملہ کریں گے ان کے گھروں سے بھی جو مال مل گیا وہ بھی غنی میں شامل ہے جب میدان جنگ ہو رہا ہو تو ان کے میدانی جنگ میں جو ملا وہ بھی غنی میں شامل ہے سوا ان دونوں برابر غنیمت ہے فی الغانی ہے میں شامل ہونے میں اور غنی ہونے میں اور مسلمانوں کو وہ مال حلال ہونے میں لیکن مسلمان جو باقی ہیں تو امام یا حکومت اسلامی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے ان کا صرف وہ مال غنی ہے جو آپ کو میدانی جنگ سے ملا ہے امین الوغات باغیوں میں سے ہیلمفقت صرف وہ مال ہے جو میدان جام میں ملا ہے ان کے گھروں میں جا کے آپ مال نہیں سن سکتے ہیں ان کے گھروں میں جو مال ہے وہ آپ وہ علمات کے طور پر نہیں لے سکتے ہیں صرف وہی مال جو میدانی جام میں ان سے آپ کو ملا ہے وہ آپ کے لیے وہ مسلمان لشکر کے لیے حکومت اسلامی کے لیے امام کے لیے حلال ہے تو ایک تو یہ بات غانیمت جنگی سے مراد آپ کو واضح ہو گیا کفار سے جب جنگ ہو رہا ہو تو ان سے میدانی جنگ میں ملے یا ان کے جنگ کے دوران ان کے گھروں سے ملے دونوں غانیمت میں شامل ہیں لیکن باقی لوگ جو واقع میں مسلمان ہیں لیکن امام کے خلاف نکل اٹھائے بغاوت کی ہے یا حکمت اسلامی کے مقابلے ان کے صرف میدانی جنگ میں سے جو مال ملا وہ غانیمت ہے ان کے گھروں سے آپ مال نہیں لے سکتے ہیں وہ غانیمت میں شامل نہیں وہ لے لیں واپس کرنا حقومی شریعت میں عمل الجزیا جو ہے وہ جو جزیا بھی جو ہے مال ہے اکنوٹک سے جو اہل کتاب سے جو اہل کتاب یعنی یہود نصارہ اور مجوس آتش پرش اور ستارہ پرست ان چار چیزوں کو جو ہے اہل جزیا قرار دیا ہے ان سے کچھ ماس لیتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا اور وہ جب تک اس معاہدے پر پابند ہیں ان سے جو ہے ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے اور مسلمان معاشرے میں پرامن طریقے سے رہیں گے لیکن یہ مالی تعاون اسلام کو مسلمانوں کو کریں گے مسلامی حکومت کو تو اب جو بارا جیزیہ فاہیا وہ مال ہے ما وہ مال ہے یوں خط جو لیا جاتا ہے من ذمت اہلِ ذمہ سے اب اہل ذمہ کون لوگ ہیں ہاں ان کو کافر ذمی کہا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کا مادہ ہے آدمی جنگ کا اور وہ خوش مال مسلمانوں کو دیتے رہیں گے وہم القافر تو یہ وہ کافی لوگ ہیں الکتابین جو کتاب رکھتے ہیں آسمانی کتاب رکھتے ہیں سچ مچ جیسے تورات انجیل وغیرہ یہود نصارہ وہ من لہو کتاب یا وہ لوگ جن کا آسمانی کتابوں کی شبع کوئی کتاب ہے ہاں جی شبھی کتاب ہے جیسے مجوس نصارہ مجوس اور ستارہ پرش اس میں آتے ہیں جیسے کل یہود و نسرا یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب ہے آسمانی جیسے تورات انجل کی سرج میں یہود کے پاس تورات ہیں انجیا اور عیسائی کے ساتھ پاس انجیل ہے و صاوین ستارہ پرست لوگ ہیں ہاں جی اور آتش پرست لقم ایفشل پاس کر افشل خراج تو یہ ان لوگوں کو بھی اہل کتاب میں شامل کیا کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب جیسی کوئی کتاب ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی آسمانی کتابوں پر عمل کرنے والے لوگ تو یہ چار گروہ کو اہل ذمہ قرار دیا ہے بشکو اور ان چاروں سے جو مزید فرقے بنے ہیں گروہیں بنی ہیں اللہ جینہ جی وہ یہ سب اس میں شامل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ جینہ یہ ذمّی اور اہل ذمہ وہ لوگ ہیں انضرحم جن کو مہلت دی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے علا سامان سنََََََََََ سن آٹھ سو سمان آدم سو سال شمسیہ شمسی یعنی سورج کے لحاظ سے آٹھ سو کے لحاظ سے جو شمسی ہجری چلتا ہے یعنی ایک قمری ہجری ہے ایک شمسی ہجری ہے اس طرح جو ہے سورج کے چکر کے لحاظ سے جو سال شاجری چلتا ہے وہ اس وقت تیرہ سو ستانوے ہے ابھی جو ہے شمسی قمری ابھی چودہ سو انتالیس ہو گیا تاری چالیس سال کا فاصلہ ہے تو شاشید فرماتے ہیں آٹھ سو ہجری شمسی تک کامبر نے ان کو محلہ دیا تھا تم زمن الحجرت ہجرت, ہجرت نوی سے گزر کر آٹھ تک وما اندروں اور رسلوں نے ان کو محلت نہیں دیا ہے اللہ بھی شرائط ہے مگر خود شرائط کے ساتھ ان کو محلت دیا ہے اور ان کے ساتھ عدم جنگ کا حکم ہے جب تک وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں اور شرائط کیا ہے امی نم شرائط میں زیر یہ اللہ یہ عمر یہ کہ یہ اہل کتاب یہ اہل ذمہ تعمیر نہ کریں مرمت نہ کریں نہ بنائیں اور نایشہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو بیا ہوں اپنی چرچوں کو چرچ طالبان جو ہے آ, پر عام طور پر یہودوں کے بدلگاہ ہیں بیاہ عیسائیوں کے بدرگاہ ہے برعکس بھی استعمال کر لیتے ہیں کبھی بس دو ہیں اور ان کے جو ہے دوسرے مندر جیسے بولتے ہیں یعنی ان کے جو ویسے دیور دار سے گر مرادیاں ان کے مندر جو بدد گاہ ہیں ان کو جو ہے نہ بنائے کا وضا خریبت جب وہ خراب ہو جائیں کیونکہ یہ سب کھر کے آثار ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم ہونا چاہیے جب یہ ختم ہو جائیں امین اور ان شرط میں سے ایک ایک تو یہ ہوا ان کی بادل گاہیں خراب ہو جائیں دوبارہ نہ بنیں دوسری شرط کیا امین اللّہ ارفو یہ کہ اونچا نہ کریں جو درا نہ بوتم وہ اپنے گھروں کی دیوار کو ارفا زیادہ اونچا من بیوت المسلم مسلمانوں کے گھروں کے دیوار سے یہ احل کتاب اپنے گھروں کی دیوار کو اونچا نہ کریں یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط ومین لَا عرقو یہ کہ یہ لوگ سوار نہ ہو جائیں اللہ سر جی یا سر جے ہاں جی اس جی, میں تو سر صحیح ہے سر یعنی زین پر گھوڑے کے اوپر جو زین لگا کے سوار نہ ہو جائیں اونٹوں پر زین نہ ہو جائیں. ایسے سوار ہو جائیں ہاں جی یار کا ایئر کا وہ اگر سوار ہو جائیں گھوڑے پر تو القیل گھوڑے پر رکھ کے وہ بل برزہ برزا آ جانے اس کے اوپر ایک جہاں لکھے برضاں وہ چادر جو سواری کے پشپ پر ڈالی جاتی ہے ہاں نیچے ہاتھ شیک لگایا تو صرف ایک چادر ہے پورا اس پر زینی لگاتے ہیں. صرف پشپ پر ایک چادر لگا کر سو جائیں اول ایکاف ہی یا پالان جو ہے ہاں جیسے گدھا وغیرہ کے اوپر گرب لگا دیتے ہیں جو کہ گھوڑے کی طرح کا زیننی ہے پالان ہے وغیرہ کا بنا کے رکھتے ہیں یا پالان کے اوپر سوار ہو جائیں اور بھی سوار جب ہو جائیں تو وہ آرسل چھوڑے رکھیں کھلتے رجلیں اپنے دونوں پیروں کو من جانے بن ایک جانے جس طرح پاکستان میں خواتین موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ جانور پر سوار ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے یہ کوئی اعلی کتاب ہے اہل ذمہ ہیں ہاں؟ اور اس طرح ان کو آہستہ آہستہ کھو سے دور کریں اور ایمان تک کھینچنے کے لیے مختلف ان کو سرتیں رکھائیں اور یہ جو ہیں ہاں جی جو تیسری صورت ہی تیسری شرط چوتھی شرط یہ امین ہے یو علم یہ کہ کوئی علامت لگائیں یو علم کوئی علامت لگائیں علامتن یو علم علامت کوئی علامت لگائیں اپنے لباس وغیرہ پر جسم پر کہ توما ہوں ان کو ممتاز کرمن المسلمین دوسرے مسلمانوں سے وہ کہاں لگائیں علم اپنے لباس پر کوئی نہیں شہری کوئی علامت لگائیں پھر حمامات جب جب حمام میں بولا زمانے میں عمومی حمام جیسے رنڈور میں ابھی بھی ہے چاہے پچالیس پچاس حمام ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے لباس کو الگ رکھیں اس پر الگ نشانی لگائیں تاکہ مسلمان ان کے لباس کو ہاتھ نہ لگیں گی اللہ حالت میں ہاں جی ان کے لباسوں پر کوئی نشانی لگا دیں بل جلال جلی ہاں آواز نکلنے والے کوئی چیز میں جیسے گھنٹی وغیرہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ عانہ ان کی گردنوں پر بھی یا اولا اور یا پیروں پر گردن پیروں پر کوئی زنجیر وغیرہ اور غلو لگا دیں جیسے گھنٹی وغیرہ آواز نکالنے کے پتہ چل دے یہ فلاں اہل کتاب ذمّی ہیں یا ان کے لباسوں پر کوئی نشانی لگا دیں یہ چوتھا ہو گیا پانچواں من اللہ یا سر یہ کہ یہ لوگ نہ بھیجیں کوئی جاسوس ہاں جی گو مسلم معاشرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے نہ کوئی جاسوس بھیجیں والا لا وطن اور نہ کوئی خط وغیرہ والا خبر اور نہ کوئی خبر بھیجیں اللہ تعالیٰ میدانی جنگیں اگر کہیں مسلمانوں کا کسی اور گروہ سے جنگ ہو رہا تو یہ لوگ کسی قسم کا خاک نہ بھیجیں جاسوسی نہ کریں کوئی خبر نہ بھیجیں مسلمانوں کے اندر کے حالات یہ پانچواں ہو گیا وہ بھی چھٹا جو ہے انلہ ہاں جی ہار یہ مسلمون ها. یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کریں کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے عظمِ جنگ کا یہ اگر یہ لوگ دوست دیکھ لیں کفارا کچھ کفار کو محاورین جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں اگر دوسرے کفار مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ جو کافر ذمّی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ لڑیں ہاں جی یہ چھٹا ہو گیا ساتواں عمین ہیں اللہ یا شراب یہ کو شراب نہ پئیں بلالانیت تی شراب نہ پئیں اپنے گھروں میں شبکے سے اگر پیتے پیتے اعلانی نہ پئیں ساتواں جو ہے آٹھواں ساتواں کی آٹھواں امین اللہ یا کلو یا کہ وہ لو نہ کھائیں اللہ ملخنجی سور کا گوشت خزان ایسے ہی کھلے عام علانی نہ کھائیں کیوں کہ حرامِ اسلامی اس وجہ سے امین نواں جی اللہ یا کرو یہ کہ وہ لوگ نہ پڑھیں کتب ہم اپنے میں کتابوں کو وصوف ہم اپنے صحیفوں کو چھوٹے چھوٹے رسالے اللہ روس لاشات لوگوں مسلمانوں کے بیچ میں آ لوگوں کے سامنے آ نہ پڑھیں جہراً آواز سے آواز سے مسلمان مجلس محفلوں میں آکھے مجلسوں میں آ بازاروں میں آکھے ہاں جی لوگ بلان آواز سے نہ پڑھیں روح سے جم جب غفر میں لوگوں کے سامنے آ کر یہ جناب علی ہو گیا دسواں ممینا اللہ یزرو یہ کہ وہ لوگ ظاہر نہ کریں عقیدہ تم اپنے عقیدے کو بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان ہاں کہ میں عمل عقدہ یہ اس کو حق ثابت کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ کریں یہ دسواں گیارہواں جو ہے ممینا اللہ یشتم یہ کہ وہ غالم گلوش نہ کریں مسلمان کسی مسلمان کو کسی ان کا گالی نہ دیں ہاں جی یہ گیارہواں بارہواں مسلمان کہ وہ کسی مسلمان کو نہ ماریں والا وہن اگر جو وہ مسلمان اس کے توہین کریں گے وہ کسی مسلمان کو نہ ماریں ان کو مسلمان کو مارنا جائز ہے نہیں ہے تو یہ جو ہے مجموعی تو پر وہ شرائط ہیں باران شرائط جو اعلی کتاب سے پیامبر نے لے لیا کا ان شرط کی روشنی میں تم مسلمان معاشرے میں رکھ سکتے ہیں پرامن طریقے سے رکھ سکتے ہیں اسلامی حاکم تمہاری باقی زندگی کی ضروریات اور پورا کریں گے ہاں جی تو یہ اہل کتاب کے لیے یہ چیز تھا شاست فرماتے ہیں آٹھ ہجری ان کو اس مہلت کے ساتھ ہاں جی مسلمان معاشرے میں رہ سکتا تھا اب اس آرٹ ہجری کے بات شاست فرماتے ہیں ان کو اسلام تب دعوت دیں گے اسلام لایا تو ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہوگا البتہ یہ دعوت سے مراد جو ہے یہ بہت ہی قابل تشریح بات ہے امام وقت ہو صاحب کرامات والے امام ہو جامع شرائط امام ہو وہ ان کو دعوت دے دیں ان کو مطمئن کرائیں تمام حقیقی دلائل کے ساتھ اگر وہ کرامات مانگیں تو بھی دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے پھر جنگ کرنے کا آپ کو جواز مل جائے اگر ایسا حجت تمام کرنے والے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے صرف زبانی بات مباحثہ کر کے یا صرف بولی تو مسلمان ہو جاؤ نہیں وہ تو مار ڈالیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ حرام شرن اس طرح کسی انسان کو جان سے نہیں مار سکتے ہیں ہاں جی آپ جب تک اپنی دین کی حقانیت ان کے لیے ثابت نہیں کر پائیں گے اور حجت تمام نہیں کر پائیں گے اس وقت اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں کر سکتے دین کے بنیادوں پر دعوت دین میں ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفی عطا فرمان عامد رب اللہ